the uh -huh. بابو ما جاء افی صاہمی صفی اس سے پہلے ایک باب آیا ہے باب الفی صفایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لفظ صفایا بھی صفی کی جمع ہے لیکن وہاں صفایا سے مراد وہ اموال ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے رسول کو دلوائے بغیر کسی لڑائی بڑائی کے اور تفصیل اس کے پیچھے آ چکی ہے جیسے نصف ارض خیبر ہے کہ نصف مجاہدین کے درمیان بانٹ دیا تھا اور نصف کو روک لیا تھا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصرف کہا تھا جس طرح چاہے آپ اسے خرچ کریں تقسیم کریں ایسے اموال بن الدیر ہیں وادی خورا کا سلوس ہے اور اسی طریقے سے مال فدق ہے یہ سب اللہ کے رسول علیہ وسلم کے ساتھ خاص پہ بہیمانہ کہ اس میں آپ کو اختیار تھا جس طرح چاہیں تصروف فرمائیں اور یہاں جو صفی ہے اس سفی سے اور مانا مراد ہے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے حاصل ہونے والے اموال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین طرح کے حصے تھے ساہمن کا ساہمل غنیمین مال غنیمت کے خمس کا خمس والم انما غنی تم بن شعین فن اللہ خموس ولید رسولی ولید القربہ ولی تامہ ول یہ اس خمس کے پانچ مصرف ہیں جن میں پہلے نمبر پر خود رسول ہیں تو یہ کیا ہوا خمس کو جب پانچ پر باٹا گیا تو ہر ایک کے حصے میں جو آیا وہ کیا کہلائے گا خمس الخمس تو سامن کا سامل غالمین اور غنیمت کا خمس الخمس اور تیسرا یہ ہے ساہ میں سفی کہ تقسیم غنیمت سے پہلے تقسیم غنیمت سے پہلے آپ اس میں سے جو پسند فرمائیں باندی ہو غلام ہو گھوڑا ہو کوئی ہتھیار ہو جو آپ پسند فرمائے لے لیں اپنے لیے اور یہ سامنے سفی صرف آپ کے لیے تھا آپ کے بعد کسی اور خلیفہ کے لیے نہیں چورانچہ ظلفخار تلوار جو مشہور ہے وہ بھی آپ کے سفی تھا آپ نے پسند کر کے اس کو گلیمت میں سے لے لیا تھا تو عامر شاہ بھی کہتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاہمن نبی علیہ السلام کے لیے ایک حصہ تھا ید آ جس کو صفی کہا جاتا تھا انشاء اگر آپ لینا چاہتے تو لے لیتے غلام ہو اگر چاہتے تو باندھی لے لیتے اگر چاہتے تو کوئی گھوڑا لے لیتے یختار قابل الخنس آپ منتخب کر کے لے لیتے تھے اس کو خمس سے پہلے خمس سے پہلے یعنی خمس نکالنے سے پہلے مال غنیمت میں سے اگلی بات پڑھیے محمد ابن اور کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن سیرین سے پوچھا نبی علیہ السلام کے سہم اور صفی کے بارے میں کالا سون کا کان یوز رب الحو باہمین المسلم آپ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا جاتا تھا مسلمانوں کے ساتھ وہی ساہمن کا ساہمن غالمی و علم یشہ اگرچہ آپ اس غزے میں شریک نہ ہوئے ہو بس صفی یو خز من الخص اور سفی تو وہ آپ کے لیے لے جاتی تھی کوئی بھی ایک چیز خمس میں سے قبلہ پلے شعین ہر چیز سے پہلے یعنی خمس نکالنے سے پہلے خمس نکالنے سے پہلے یعنی خمس کو لوگوں پر تقسیم کرنے سے پہلے پہلی روایت سے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ پورے غنیمت میں سے آپ جس چیز کو پسند فرماتے تھے لے لیتے تھے اور اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خمس میں سے من خمسی خمس میں سے اس کا مطلب خمس نکال لیا گیا اب اس خمس میں سے جو چیز پسند آتی تھی وہ آپ لے لیتے تھے تو دونوں روایتوں میں اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے کی پورے مالے غنیمت میں سے خمس نکال لیا جاتا تھا اور اس خمس کو کہ جو مصارف ہیں ظلقرباول یا تاماول مساقی ان پر تقسیم کرنے سے پہلے پہلے اس میں سے جو چیز آپ کو پسند آتی تھی لینا چاہتے تھے تو لے لیتے تھے یہ مطلب ہے پڑھیے <سلام> شاہ ماہ مل غانیمی یعنی مالے غلیمت میں آپ کا حصہ لگتا تھا چاہے آپ غضوے میں, اس غزوے میں شریک رہے ہوں یا اس گزوے میں شریک نہ رہے ہوں اس پر اجماع ہے اسی طریقے سے ہمال غنیمت کا خمس نکالا جاتا تھا اور اس خمس میں بھی آپ کا ایک حصہ ہوتا تھا اس خمس کا پانچ حصہ ہو کر کے ایک حصہ آپ کو ہوتا تھا اس میں بھی آپ کا جو ہے اس گزوے کے اندر شریف ہونا ضروری نہیں ہے راہ جو ساہ صفی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے تازہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہزا غزہ جب غزوں میں شریک ہوتے تھے کان لہو ساہ منصاف تو آپ کے لیے سہ میں صفی ہوا کرتا تھا یا خز منہائی سا جسے آپ لے لیتے تھے جس جگہ سے چاہتے فکانت صفی یتو منزا علی کش صاہمی چانس عمر مومن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی صاہ میں صفی کے قبیل سے ہے وہ کانہ ادعالم یغزو بن اور جب آپ بذات خود غزوے میں شریک نہیں ہوتے تھے تو زوری لہو لہ ب آپ کا حصہ سامن کا شامل غائبل تو لگایا جاتا تھا والم یوخر اور آپ کو کسی چیز کے لینے کا اختیار نہیں دیا جاتا تھا تو اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سام صفی آپ کو اسی صورت میں ملتا تھا جب آپ اس میں شریک رہے ہوں لیکن اگلے صفحے پر اس باب کی جو آخری روایت آ رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کیا کہ نہیں ساہ صفی آپ کے لئے علل اطلاق جیسے سامن کا سامل غائمین آپ کے لئے علل اطلاق تھا چاہے اس غزے میں شریک رہے یا شریک نہ رہے ایسے اصاہ میں صفی بھی آپ کے لئے علل اطلاق تھا چاہے اس غزے میں شریک رہے ہوں یا شریک نہ رہے ہوں دوسری بات اس روایت یہ روایت مجمل ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سام صفی کے طویل سے تھیں یعنی ابتدائی سے آپ نے ان کو منتخب کر لیا تھا لیکن آگے روایت مفصل آ رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اول والا میں وہ صفی نہیں تھی بلکہ بعد میں پھر وہ سفی ہو گئی تھی <clears throat> وہی روایت جو مفصل آ رہی ہے وہی روایت زیادہ صحیح ہے پڑھیے چلیے <vesgo> <متاز> یہ روایت اس روایت میں بھی پوری تفصیل نہیں ہے دو تین روایتوں کو ملانے سے تفصیل معلوم ہوتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خیبر سے واپسی میں جب قیدی جمع کیے گئے اور ان قیدیوں کے اندر یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہ بھی تھی جو جن کے بارے میں بتایا کہ یہ بنو قرضہ اور بنو ندی دونوں قبیلوں کے سردار تھے سردار سن یعنی سردار کی بیٹی تھی حضرت دہیا نے آپ صلی اللہ से سے ایک باندھی کی درخواست دی کہ ہمیں کوئی جائیا دے دیجیے آپ نے ان کو اختیار دے دیا ٹھیک ہے جاؤ جو پسند آئے لے لو انہوں نے حضرت صفیہ کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے پسند کیا اور لے لیا تو کسی نے آ کر کے آپ سے عرض کیا رسول اللہ آپ نے جو ہے صفیہ جو ہے دہیا کو دے دی وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے مسلحت کی طرف توجہ دلائی انہوں نے کہا کہ مساحت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں آپ لے لیں وجہ کیا ہے کہ کی دہیا جیسے بلکہ ان سے افضل لوگ ہیں صحابہ میں تو تنافس پیدا ہوگا کہ اتنی خوبصورت اور باندی اور شریف خاندان کی دہیا کو کیسے دی گئی ہم کو نہیں دی گئی تو ایک طرح کا تنافس پیدا ہوگا لوگوں کے دلوں میں میل پیدا ہوگا یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آئی سے آپ نے کہا کہ بلاؤ دیا کو اور دیا سے کہا کہ تم کوئی دوسری باندھی لے لو آگے روایت میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے بدلے میں جو ہے سات باندھیاں ان کو عطا کی اور پھر آپ نے صفیہ کو لے کر کے آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد نکاح کر لیا تو صدن لباب الفتنہ ایسا کیا تو اب بتاؤ اولے والا میں وہ صفی بنی یا بعد میں بعد میں صفی بنی اوپر والی رواج سے کیا معلوم ہوتا تھا کہ شروعی سے آپ نے ان کو منتخب کر لیا تھا اپنے لیے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ بعض حضرات نے جب مسلح کی طرف توجہ دلائی تب آپ نے ایسا کیا حضرت عنا ابن نے مالک کہتے ہیں ہم لوگ خیبر گئے فلما فتح اللہ تعالی الحسن جب اللہ تعالی نے خیبر کا خلاف فتح کرا دیا زکیرہ لہو جمال و سفیتا بنتی ہوئی تو آپ کے سامنے صفیہ بنتے ہوئی ابن اختب کے حسن و جمال کا ذکر کیا گیا دراحالے کی ان کا شوہر قتل کر دیا گیا تھا وکانت اروسن اور وہ تھیں نئی نویلی دلہن فستفا رسول شاہم نے تو اللہ کے رسول علیہ آسن نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اس روایت سے بھی کیا معلوم ہوتا ہے کہ اول والی میں آپ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا فاقا راجا پھر انہیں لے کر کے آگے چلے حتہ بلنا سدس صاحبہ یہاں تک کہ ہم لوگ پہنچے سدس صاحبہ نامی جگہ پر حلق تو وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی یعنی استبرائے رحم ہو گیا حیض سے وہ پاک ہو گئی فا بانہ تب آپ نے ان کے ساتھ خلوت کی آگے پڑھی اور تفصیل آ رہی ہے دیکھیں اوپر والی روایت بھی آنا ابن مالک سے ہے, ہے نا اور یہ روایت بھی حضرت عناصب ابن مالک سے ہے اس میں کچھ اور وضاحت آئی یعنی اوپر والی روایت سے کیا معلوم ہوتا تھا کہ اول والی میں آپ نے صفیہ کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا لیکن اس روایت میں کیا ہے حضرت فرماتے ہیں وقا افساہ میں دہیا جارت الجمیل حضرت دہیا کے حصے میں ایک خوبصورت باندھی آئی مراد ہوئی حضرت صفیہ ہیں سپشتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اتحر راسن کی جمع رو او اور تقیفا حمزہ کو بھی ہدف کر کے کہتے روسن اور ار او اور آراسن کئی جما ہیں تو خرید لیا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات فرد کے بدلے میں یعنی سات بازیوں کے بدلے میں سات کے بدلے میں خرید لینے کا مطلب کیا ہے خرید لینے کا مطلب یہ ہے سورتن خرید کی ہے خرید لینے کا مطلب ہے کہ صفیہ کو ان سے واپس لے لیا اس کے بدلے میں ان کو ان کی دلجوئی کے لیے سات باندیا دے دی پھر انہیں حوالے کیا امے ارت انس کی والدہ امے سلیم کو تسنا ہوا تاکہ انہیں وہ تیار کر دے آپ کے لیے کال حماد حدیث کی ہماد کہتے ہیں کہ وہ آس کال اور اپنے شیخ حضرت ثابت کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ لفظ کہا تھا وہ تاطد کی بے تیہ سفیت ابن ہوئی ابئی ہوئی اور تاکہ وہ ام سلیم کے گھر میں اور تاکہ ام سلیم کے گھر میں عزت گزارے صفیہ بنتے ہوئی ابن اختب <سلام> پچھلی تمام روایتوں کے مقابلے میں اس میں تفصیل ہے حضرت انس فرماتے ہیں دیکھیں ابھی ہی روایتیں حضرت انس سے ہیں لیکن یار کوئی رابط ایک مقدار روایت کرتا ہے کوئی روایت کچھ اس سے زیادہ روایت کرتا ہے حضرت انس فرماتے ہیں جمی سبیو یا یعنی خیبر قیدی جمع کیے گئے خیبر میں تو حترتے دہیا آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ان قیدیوں میں سے کوئی جاریہ دے دیجئے آج آپ نے فرما اظہا فخر جاریہ تھا جاؤ کوئی بھی جاریہ لے لو فاقاذہ صفیتا امنتا ہوئی تو انہوں نے ہوئی ابن اختر کی بیٹی صفیہ کو لے لیا تو ایک صاحب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول آتا دہیتا آپ نے دہیا کو دے دی دیقوب یعقوب کہتے ہیں یعنی کیا دے دیا اب اس حدیث کے سرحد کے راوی جو ہے جو امام ابو داؤد کے استاد ہیں دیکھو تحویل کے بعد نا ہاں وہاں دسنا یعقوب وہ کہتے ہیں قریضہ اور نذیر کی سردار صفیہ بنتے ہوئی کو تو اب ملا عبارت یہ آتی کا مفول ثانی ہے اے اللہ کے رسول آپ نے دہریا کو دے دی, دی دے آپ نے دہریا کو دے دیا صفیہ بنتے ہوئی کو جو قریضہ اور نذیر کی سردار ہے ماتسلہ اللہ لگا حالانکہ نہیں مناسب ہے وہ مگر آپ ہی کے اس لیے کہ ان کو دینے کی وجہ سے تنافس ہوگا صحابہ میں اور آپ خود اپنے پاس اگر رکھ لیں گے تو کسی کو کوئی اسکال نہیں ہوگا بلکہ ہر ایک کی دماغ سے کہ یہ بہت اچھا ہوا تارا آپ نے فرمایا اد اہ بیا مسئلہ سامنے آئی تو آپ نے کہا کہ دہیا کو صفیہ سمیت بلاؤ پلما نظارہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو نبی علیہ السلام نے دیکھا تب آپ کے سمجھ میں بات آئے کہ اچھا یہ بات ہے یا تنافس ہوگا دوسرے لوگوں کے دلوں میں مل آئے گا کہ دہی کو کیوں دیا کال او تو حضرت دہی سے فرمایا خود جاری من سبھی رہا کئی دنوں میں سے اس کے علاوہ کوئی باندھی لے لو اور نبی علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا اور آزاد کر کے شادی کر لی بڑی la اوپر چوتھی سطر میں قطاذہ سے روایت آ چکی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کا نہ لہو ساہم صافی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے خود غزوئے میں شریک ہوتے تھے تب آپ کے لیے ساہ صافی ہوتا تھا اسی وقت میں نے بتایا تھا کہ اسی بات میں آگے روایت آ رہی ہے کہ اس کی ساہ صافی جس طریقے سے سامن کا سامین آپ کے لیے الل اطلاع تھا چاہے غزو میں شریک ہوں یا شریک نہ ہوں اسی طریقے سے ساہ میں بھی آپ کے لیے الطلاع تھا چاہے اس غزوے میں آپ شریک رہے ہوں یا شریک نہ رہے ہوں وہ روایت یہ ہے <تصح> عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے دو میل کی دوری پر میربد نامی مقام پر تھے فجا رجولن اشعل راسی بی پتا تو ادیم ان احمد تو ایک شخص آیا جو پراگندا بال تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں سرخ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا فَقُلْنَا ہم نے اس سے کہا کا ان کا آہلیل ایسا لگتا ہے کہ تم دیہاتی ہو کہاں لبکری رہتے ہو یہ مطلب اس کے حیات سے اولیے سے ایسا لگتا تھا جیسے گاؤں والا ہو کھیت سے آ رہا ہو ہم نے کہا ان کا اہلیل بہادی تھی ایسا لگتا ہے کہ تم دیہاتی ہو کالا عجل اس نے کہا کہ ہاں کلنا ہم نے کہا نا بلنا ہاد ہل فت اتل ادیمہ الطیفی کا ذرا ہمیں دینا چمڑے کا یہ ٹکڑا جو تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھوں کیا اس میں لکھا ہوا ہے فنا والا فنا والا نہا اس نے دے دیا ہمیں وہ ٹکڑا فکارا انا فی پس ہم پڑھنے لگے جو کچھ اس میں لکھا تھا کاغذ تھوڑے ہوتا تھا درخت کی چھال پر چمڑے کے ٹکڑے پر کوئی چیز لکھنی ہوتی تھی لکھ لیتے تھے فعزن فی تو دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے بن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الابنی ظہر اربن عقیش انکم ان کم انشاہد تم اللہ الہ محمد الرسول الله و اقم تم السلاتہ و عاط تم المغنم و ادئی صلی اللہ علّ و سہمت صفی دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر تم لوگ اس بات کی شہادت دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرتے گے اور زکوٰۃ ادا کرتے گے خمس اور مال غلیمت میں سے خمس دیتے رہو گے مال غلیمت میں سے خمس اور نبی علیہ السلام کا حصہ اور سام صفی دیتے رہو گے تو اللہ اس کے رسول کی امان میں ہو یہاں قید ہے کہ اگر سام سفی دیتے رہو گے اس وقت جب نبی تم سے لڑنے میں شریک ہوگا نہ یہ کوئی قید نہیں نا کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سام سفی بھی آپ کے لئے الل اطلاع ہے تو ہم نے پوچھا من کرتا بالکا حاضر کتاب یہ تحریر کس نے تم کو لکھ کر دی ہے تو سف نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیے <تصال> بس بہت رہنے دو تم <trak> <trak> <trak> لوگ جاؤ ان کو پڑھنے دو نہیں مان رہے